اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو تمہارا رب تمہارے لیے اپن رحمت پھیلو دے گا اور تمہارے کام میں اسان کے سامان بنا دی گا